الحمد للّہ رب العالمین وسلات والسلام علیٰ سید و الم قال اللہ تعالى تعلیٰ و تبارکا و تعلیٰ فیشان وامرا بہی الله و عامر على اللہ و يَا آمنوا منوسل علیہ وسلم و تسلیمہ سلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ والاب یا محبوب رب العالمین السلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ ولی یا راحت العاشقین ز مہجوری برآمت جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہ ہم نآر رحمت اللع مینی ذ محروما چرا فارغ نشینی برو آور سرس پردے یمانی کے رو تست صبح زندگانی ادیم طائف نالین پاکن شراک اذرشتہ جہائے ماکن چاشد گر کنی سوئم نگاہے ہمیشہ گرنا ناشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے صد ہزاراں جبریل اندر بشر بحر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ عسما قالنا نیفی بہر غم میں مغر گن خوش یدی صاحل لنا اشکا لنا یا صاحب جمال ویا سید بشر کن من منیل لقد نو رن لا لایم کے نسنا کما کان حق ہو از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف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 مالکے رقابے ام فخرے ارب عجم والیے کون مکان سیاہ لا مکان سی دے ان سا سر و رے لالا رخان نی تاباں سر نشینے مہ وشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمائے دوراں سر خیلے زہرا جمالہ جلوائے سبے اضن نورے ساتھ لم یزل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 واجب الاحترام ضبی احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے چند عبادتوں پر مشتمل ایک دین سمجھنا یہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہے زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین اور عدم ادائیگی پر شریعت اسلامیہ کی طرف سے جو تحدید اور جو سختی اور آخرت میں سزاؤں اور جہنم کی آگ کا جو وعدہ ہے وہ بھی ہمارے پیش نظر رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہماری نظر میں رہنی چاہیے کہ اسلام نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے باپ میں ہمیں سخت تلقین کی ہے اور بندوں کے حق ادا کرنے کی شریعت اسلامیہ میں سخت تاکید فرمائی گئی ہے مدینہ شریف میں ایک خاتون کے بارے میں حضور علیہ السلام کو عرض کی گئی کہ وہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہے روزے رکھتی ہے اور اس کے نیک مال کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا گیا آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی رائے دینے سے قبل ارشاد فرمایا اس کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے سجدوں کی کہانی سن لیں تو ہم بس وہی رک جاتے ہیں اس کے دیگر معاملات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی شخص کا تذکرہ چلا تو کسی نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے تو آپ نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے کہا نہیں فرمایا تم نے اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے کہنے لگا نہیں. تو فرمایا پھر اپنی رائے کو محفوظ رکھو جب تک تم اس کے ساتھ سفر نہیں کر لیتے اور لین دین نہیں کر لیتے اتنی دیر تک اس کے بارے کوئی کتی رائے قائم نہ کرو تو جب سے نے اس عورت اس خاتون کے بارے میں اس کی نیکیوں اس کے سجدوں اس کے روزوں کا تذکرہ کیا وقہ کریم نے کوئی رائے دینے سے قبل ارشاد فرمایا کہ اس کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے عرض کی حضور ہمسایوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے تو فرمایا وہ جہنمی ہے اس طرح ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جس کی نمازیں معمول کی تھی لیکن ہمسایوں کے ساتھ اس کے سلوک کی صحابہ نے داستان بیان فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنتی ہے قرآن مجید میں سورہ معاون کے اندر اللہ تعالیٰ جل شاہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو حقوق العباد کی شریعت اسلامیہ کے اندر سخت تلقین کی گئی ہے لیکن ہمارا ایک مزاج ہے ایک شخص شراب پیتا ہے ہم سارے اس سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ شراب بھی ہے یہ درست ہے کہ شراب پینا اچھا عمل نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے اور بدقسمتی سے اس دور میں ہماری کوئی مجلس بھی غیبت سے خالی نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی ایسے جذبات پیدا نہیں ہوتے جبکہ غیبت بھی اسی طرح برا جرم ہے جس طرح شراب پینا کبیرہ گناہ ہے اس طرح غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے جس طرح تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت کو بھی ناپسند کرو تو غیبت انتہائی برا عمل ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہتات ہے اس عمل کی اور اس معاشرتی جرم کو ہم جرم ہی نہیں سمجھتے ہیں تو دین ہمارے خواہشات کے تابع نہیں ہے یہ موم کی ناک نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں ہم کوئی رائے قائم کر لیں اسلام نے ہمیں حقوق اللہ کی تلقین بھی کی ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین بھی ہمیں فرمائی ہے صحابہ کو ایک دن حضور نے پوچھا مفلس شخص کون ہے کی حضور جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو فرمایا نہیں مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن اچھے کے ساتھ آئے گا نمازوں اور روزوں کے ساتھ آئے گا لیکن کسی کا حق رسب کیا ہوا ہوگا کسی سے ظلم کیا ہوا ہوگا تو اس کے بدلے میں کوئی نمازیں لے جائے گا کوئی روزے لے جائے گا تو وہ کنگال اور مفلس رہ جائے گا علما لکھتے ہیں کہ دو پیسے اگر کسی کا قرض دینا ہو تو قیامت کے دن ان دو پیسوں کے عوض میں سات سو نماز باجماعت جماعت لے لی جائے گی کیونکہ اس دن پیسے تو ہوں گے نہیں عمل کی پونجی ہی ہوگی تو مفلس وہ شخص ہوگا کہ جس کے اعمال تو بڑے ہوں گے لیکن اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی کسی کا حق غصب کیا ہوگا کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی اور اس کی ساری نمازیں روزے جو ہیں اس معاملے میں چلے جائیں گے اور وہ مفلس شخص ہوگا وہ مفلس اور کنگال شخص حشر کے میدان میں ہوگا اس کے پلے پھر کچھ بھی نہیں بچے گا تو حقوق العباد کی ادائیگی از حد ضروری ہے جن لوگوں کے حق ادا کرنے ہمارے اوپر لازم ہیں ان میں سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حق ادا کریں یہ ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے اگر میاں بیوی خوش ہوں گے تو گھر خوش ہوگا دو خاندان خوش ہوں گے رشتے داری کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا لیکن اگر میاں اور بیوی کے باہم تعلق ٹھیک نہیں ہوں گے تو گھر برباد ہو جائے گا اولاد کی تربیت خراب ہو جائے گی دو خاندان برباد ہو جائیں گے رشتہ داری کا تعلق کمزور ہو جائے گا تو شریعت اسلامیہ نے اس کی سخت تلقین کی ایک سیاب کی حضور بیوی کا حق کیا ہے الزوج عورت کا حق خامت کے کی اوپر کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے یعنی یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی بی کے کھانے میں ان کی غذا میں فرق ہو جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی بی کو کھلائے اور دوسرا فرمایا کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی بی کو لباس پہنائے تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تو اس کے چہرے پہ نہ مارے گھر میں سو شکر ہو جاتی ہے چہرے پہ نہ مارے آکا کریم السلام فرما اللہ تدرب اللہ کی لوڈیوں کو مارو نہ منع فرمایا گیا بعض مرد اپنی حکمیت جگانے کے لیے اپنے تغلب کو ظاہر کرنے کے لیے عورت پر تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہی ہم نے بڑی بہادری کی ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے وہ جو اس نے کیا ہے شریعت نے روکا ہے منع کیا ہے عورت مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا عورت کو بارے میں حضور نے اشاد فرمایا یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اگر اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑی کی ٹیڑی رہے گی اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو لیکن یہ تصور کہ بالکل درست ہو جائے عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہے اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تحمت لگاتے ہیں تو محسنات الغافلات اللہ تعالیٰ شاہو نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے غافل ہونا مرد بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے لیکن عورت بھولی بالی ہو صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو یہ عورت کا حسن ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح تیز ہو آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں آج عورت کو مردوں کے مقابل کھڑا کر دیا گیا اور وہ ہوٹل کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے گھر میں کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اے ہوسٹس برتی ہو گئی ہے تو چار چار جو ہے وہ مسافروں کو جو ہے وہ پانی پیش کر رہی ہے اور کتنے لوگوں کی بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے یہ ظلم نہیں ہے اور گھر میں دس بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے خامد کے باپ کا اور اس کی ماں کا کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو, سارے چیخ اٹھتے ہیں یہ ظلم تین تو اور چار سو لوگوں کی خدمت کر رہی ہے یہ عجیب سا ماحول ہے تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے اور وہی اس کی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات کا لفظ عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا تو یہ چونکہ پسلی ٹیڑی رہے تو پسلی کے ٹیڑا ہونے میں بھی ایک حسن ہے اگر سیدھی ہو جائے تو حسن زائل ہو جائے گا اس لیے فرمایا کہ یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے اس کی ناقص العقل ہے اس کے اندر کچھ کمی ہے اور ایک موقع پہ حضور نے شاد فرمایا اگر اس کی کچھ آتے تمہیں ناپسند ہیں۔ تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی یعنی <سؤال> ساری عادتیں دیکھو نا مجموعی طور پہ دیکھنا ہے وہ تمہاری کتنی <سؤال> خدمت کرتی ہے <سؤال> ماں باپ کو <سؤال> چھوڑ کے آئی ہے <سؤال> <آئی سؤال> بہن <سؤال> بھائیوں کو چھوڑ کے <سؤال> آئی ہے تم سے <سؤال> پہلے اٹھتی <سؤال> ہے <سؤال> <سؤال> تمہارے بعد سوتی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آ رہے ہیں بچہ بیوی نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ طاقتور مرد ہے اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خام کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناؤ اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے کبھی چینی میں لا کے پانی تیار کر رہی ہے اور پھر سب سے پہلے خاوند کو دیتی ہے بچتا ہے تو خود پیتی ہے کمزور بھی بیوی ہے دونوں ایک طرح کی دھوپ میں چل کے آئے ہیں. بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا اور آ کے خاوند بیوی کو کہتا ہے کہ یہ کام تو کر لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا اس کو کہتا ہے تم پانی تیار کرو پانی پیتا کہتا ہے اب کھانا پکاؤ اس کے میں پھر بیوی بابوچھی کھانے میں چلی جاتی ہے کھانا کے مرد کے سامنے پھر پانی تیار کیا اب کھانا سخت گرمی میں بنایا یہ اس کی اچھی عادت ہے تو فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی اگر یہ تم سوچ لیا کرو تو میاں بیوی کے اندر محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا کمزور نہیں ہوگا بلکہ ایک انگریز نے لکھا وہ کہتا ہے کہ کوئی جو نہ کوئی فائدے جو گھڑی بند پڑی ہے نا ایک دن میں دو مرتبہ وہ بھی سچ بولتی ہے مثال کے طور پہ گھڑی بند ہوگی بارہ بجے تو جب دن کے بارہ بجے اس وقت گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے رات کو جب بارہ بجتے ہیں تو گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے کہتا جو خراب گڑی ہے وہ بھی دن میں دو مرتبہ سچ بولتی ہے تو اگر کسی شخص کی خرابیاں میں نظر آئیں تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈھونڈ لیا کرو مکھھی کی طرح نہیں کہ سارے بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہو وہاں ہی بیٹھنا ہوتا ہے جہاں خوشبو ہو وہاں بھی تو جاؤ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے غور تو کیجئے خاندانوں کو جوڑنے کا اور میاں بیوی کے اندر باہم محبت پیدا کرنے کا یہ کتنا حکمت بڑا جملہ ہے یہ جوام القلم سے یہ جملہ اور کتنا حسن ہے اس جملے کے اندر فرمایا اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اس کی ایسی بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے اور تم اس کو دیکھ لو بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو کسی اور میں دیکھو اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ رویہ بنا لے تو زندگی میں ہوسہ آ جاتا ہے لیکن ہمارا جو عمومی رویہ ہے ہم برائیاں اوروں میں دیکھتے ہیں اور خوبیاں ساری اپنے در دیکھتے ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں تو ذرا تدبر تو کرے ذرا غور تو کرے اس لیے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے ناگوار ہے, نا ہے تو کوئی اس کی ایسی عادت بھی ہوگی کہ جو تجھے پسند ہوگی اس عادت کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہو اور آکا کریم نے یہ بھی فرمایا خیر خیر وہ آنا خیر اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور فرمایا تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں حضور اپنے اہل خانہ کے ساتھ, خانہ کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے تاریخ اس پہ گواہ ہے جب آقا کریم کا مثال ہوا نو بیویاں اس وقت حضور کے نکاح میں تھیں اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک بیوی کو بھی حضور پہ شکایت نہیں تھی جبکہ اتنی کثرت سے ازواج ہوں تو اس وقت شکایت کا پیدا ہو جانا لازم ہے لیکن اس انداز کے ساتھ حضور نے حسن سلوک کیا ان کے ساتھ ان کے درمیان عدل قائم فرمایا اور ان کے ساتھ محبت جو حضور کی تھی وہ مثال ہے ایک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خداجت القبر رضی اللہ تعالیٰ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی کو کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی عرض کی امی چادر مانگ رہی ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی وہاں سے پوچھو نہ چادر کیا کرنی ہے تو حضرت خداجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پوچھنے کے لیے حضرت فاطمہ واپس آ رہی ہیں تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے۔ حضرت خدیجہ سخت بیمار تھیں۔ عرض کی حضور اس وقت جو میری حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب سنو حضور نے کیا جواب دیا۔ آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے۔ لو اراتے جلد دی لا ات کے اگر تو میری جلت بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا یہ ہے محبت بیوی بی کے ساتھ یہ ہے پیار کا رشتہ حضرت ام المن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں حضور کثرت سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا میں نے کہا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور سے آ رہے تھے میرے سر میں سخت درد ہو رہا تھا حضور تشیف لائے تو میں نے کہا واہ آسا ہو ہائے میرا سر گیا تو حضور علیہ السلام نے کہا وہ آنا یا عائشہ, عائشہ عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں یہ تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے یہ بیوی کے ساتھ محبت کا انداز ہے جو حضور نے اختیار فرمایا یہ کیسا پیار ہے یہ کیسے غور تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور ان کے ہاں تشریف فرما تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پکایا میٹھی چیز تیار کی جی میں آیا حضور کو تم آقا کریم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے انہوں نے وہ شے اٹھائی اور حضرت سودا کے حجرے میں چلے گئے وہ چیز رکھی کھانا شروع کیا حضور بھی تناول کر رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تناول کر رہی لیکن حضرت سودا نہیں لے رہی ان کے دل میں یہ بات آ کہ میری باری تھی اور یہ کھانا تیار کر کے ادھر لے آئی ہیں اس لیے وہ نہیں کھا رہی ہیں تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس حلوے یا اس کھیر سے انگلی کے ساتھ تھوڑی سی چیز لگائی حضرت سودا کے رقصال پہ مل دی اب حضرت سودا نے عرض کی حضور یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے تو کریم نے فرمایا نیکی کی جزا نیکی اور برائی کی جزا برائی ایسا کرو کہ تم بھی بدلا لے لو تو حضرت سودا نے انگلی لگائی اور حضرت عشا صدیقہ رضی کر دی اللہ تعالیٰ نے چہرے پہ لگا دی اب ان کے چہرے پہ بھی وہ حلوہ یا وہ کھیر وغیرہ لگی ہوئی ان کے چہرے پہ بھی لگی ہوئی ہے باہر دروازے سے دستک ہونے لگے دروازے پر کسی نے دستک دے دی اب حضور تشیف لے گئے دیکھا تو حضرت میرے فاروق کھڑے تھے ابھی غالباً حجاب کی آیتیں نہیں اتری تھی تو حضور جلدی جلدی آئے فرمایا منہ دھو لو عمر آ رہے ہیں اب دونوں کے ساتھ عدل بھی فرمایا حضور نے اور ایسی شگفتگی بھی پیدا ہو گئی مرد سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور ہمیں عورتوں کے ساتھ رہنا چاہیے مزاح نہیں کرنا چاہیے جبکہ کہ فرمانا چاہیے عورتوں کے ساتھ حضور نے فرمایا ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور جا رہے تھے کسی سفر پہ حضور کی عادت یہ تھی جب قافلے میں ہوتے سفر کرتے تو سب سے پیچھے ہوتے تو قافلہ تھوڑا سا آگے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑنا لگائیں۔ عرض کی ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں پتلی دبلی تھی۔ میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئے یہ لفظ کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں کہا میں حضور سے آگے نکلی بلکہ ادب کا یہ عالم ہے کہا میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئے خیر معاملہ ختم ہو گیا۔ کافی عرصہ بیت گیا۔ ایک دن پھر ہی ایسا موقع بنا۔ میرے جسم میں تھوڑی سی فرمئی آ گئی تھی تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائے میں نے کہا لگاتے ہیں تو جب دوڑ لگائی تو میں پیچھے رہ گئی حضور آگے چلے گئے تو حضور نے پیچھے پلٹ کے دیکھا مسکرا کے فرمایا یہ اس دن والا بدلہ ہو گیا تو اب مزہ فرمایا حضور علیہ السلام نے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے ہمیرا ہم کہہ کے پکارتے تھے یہ محبت کا عالم تھا تو عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے تو فرمائیں اس کو مارو نہ ولا اور اس کو گالی نہ دو عورت کو گالی گلوچ کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے کسی کو گالی دیں آپ یا مجھے کوئی گالی دے تو میرے دل میں جو ہے وہ زخم لگے گا اس گالی کا وہ کیا کسی عربی شاعر نے کہا ہے تلوار کے زخم میں وہ مٹ جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم میں وہ نہیں مٹتے کسی کا مارا ہوا بول ختم نہیں ہوتا اب, اب کسی, کسی کو کوئی کو بات کہہ دے تو ساری زندگی وہ زخم نہیں مٹتا تو جن میاں بیوی بی نے اکٹھے رہنا ساری زندگی اور وہ خامد گالیاں دے تو بی بی کے دل میں کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی یہ آئلی زندگی کا سسٹم تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس لیے حضور نے فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ گالی نہ دے اور پانچواں حق یہ بیان فرمایا حضور نے بلا یہ جو اللہ فل عورت کوئی عادت ناپسند ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو حکم ہے پہلے اسے سمجھاؤ اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو اب علماء نے اس کے ساتھ بھی شرط ہے بستر الگ کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دو اگر بول چال چھوڑ دو کہ بچوں پہ اثر پڑے گا بستر کو الگ کرنا یہ تمہارے میاں بیوی کا معاملہ ہے بچوں کو پتہ نہ چلے بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اگر تم اس سے جو ہے وہ ایسا الجھاؤ پیدا کر لو گے اور پھر کہا کہ پھر بیت اس کو الگ گھر میں کرو اس کو میکے نہ بھیجو اگر میکے بھیجو گے تو اس کے والدین کو تکلیف ہوگی تو تمہارے دو خاندانوں کے اندر فساد پپا ہوگا کیسی حکمت بڑے جملے ہیں فرمایا ایک تو اس کو جدا کرو دوسرا گھر کے اندر کرو کسی تیسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو اور عورت جو ہے وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکے گی کیونکہ عورت کی فطرت اور ضرورت ہے مرد وہ مرد کو دیکھ کر تسکی پاتی ہے اور مرد کا چہرہ اجڑ جائے تو گھر اس کو کھانے کو آتا ہے گھر میں سکون ہی ملے گا ہر طرح کی دولت و آسودگی ہو لیکن خامت کا چہرہ سیدھا نہ ہو تو عورت کو سکون ہی نہیں ملے گا اس لیے فرمایا کہ تم اس سے ناراض ہو جاؤ بگڑ جاؤ لیکن گھر کے اندر بستر سے الگ ہو جا الگ سونا شروع کر دو لیکن گھر کے اندر تاکہ بچوں کے, کے حالات پر, پر بھی فرق نہ آئے اور, اور تمہارے خاندانوں کے اندر بھی تفریق نہ پڑے تو کہا یہ حق ہے عورت مرد حق کے مرد کے ذمے اب ذرا ان پہ بار بار غور کریں فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ اور چہرے پر نہ مارو اور فرمایا ان کے بستر الگ کر دو اور ان کو گالی نہ دو یہ حضور علیہ السلام نے عورت کے حق بیان فرمائے اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اکمل المو ایمانا ایمان کن و خیال و فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں خلق اچھا ہے جس کا منہ مٹھا ہے جس کی بولی ٹھیک ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد انسان کو محبت کی بولی یاد رہتی ہے تو کہا کہ جس کا خلق اچھا اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے سارے زمانے سے ٹھیک ہے گھر والوں سے ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا تمانیت آئے گا کیسے چین آئے گا تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں اور اچھائی کرنے والا ہوں تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اس سلوک کرے اس کو جو ہے وہ مکرو نہ جانے اور اس کو برا نہ کہے اس کو گالی نہ دے دوسری طرف عورت کو کہا الرجالو کب ببو نہ مرد عورتوں پر قوام ہیں حاکم ہیں امیر ہیں یہ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر دونوں رائے دیں اور شریعت فیصلہ نہ دے کہ کس کی رائے مقدم ہوگی رائے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے تو پھر آئلی سسٹم پھر بھی تباہ ہوگا عورت رائے دے مرد اس کو قبول کرے اس کی رائے کی پرواہ نہ کرے یہ مرد کے لیے مناسب نہیں ہے اس طرح عورت گھر کے اندر ازوے معطل بن جائے گی وہ سمجھے گی کہ میری تو اس گھر میں اہمیت ہی کوئی نہیں میں جو بات کرتی ہوں مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے عورت بندہ اپنی مرضی بھی کرنی ہے عورت کی رائے لے لے جب کسی کی رائے لیتے ہو آپ کسی معاملے میں تو اس کی عزت افزائی ہوتی ہے تو اس لیے عورت کے ساتھ مشاورت کریں اس کی بات کو اہمیت دیں اگر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے تو اچھے انداز اس کو سمجھائیں لیکن فرض کرو اگر رائے مختلف ہوگی تو, تو رائے کس کی کو ترجیح ہوگی مرد کی رائے کو ترجیح جس طرح کہ میں نے حقوق کے والدین کو انوان سے عرض کیا تھا کہ ماں کچھ اور کہتی ہے باپ کچھ اور کہتا ہے اب کس کی بات مانیں گے ماں کی یا باپ کی ماں کا درجہ بہت سارا ہے لیکن ماں کہتی یہ کرو باپ کہتا ہے یہ کرو تو اولا ماں نے جزیا بیان فرمایا کہ خدمت میں ماں مقدم ہے تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے پہلے تو ماں باپ کو چاہیے اولاد کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں کسی مصیبت میں نہ ڈالیں لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے تو خدمت میں ماں کو ترجیح دی جب باہر سے آئیں تو پہلے ماں کی ٹانگیں دبائیں اس کے پاؤں دبائیں پھر اس کے بعد باپ کے خدمت میں ماں کو ترجیح دیں لیکن جب حکم کی تعمیل کی بات آئے پھر باپ کو ترجیح دیں کیونکہ قوام باپ ہے گھر کا حاکم اور امیر باپ ہے اگر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر گھر میں فساد بپا ہو جائے گا اسی طرح زوجین میں سے خامت کی بات کو ترجیح اگر دی جائے گی تو یہی معاشرے کا بھی حسن ہے اور خاندان کے اندر بھی اسی میں عزت ہے اگر خامد کچھ اور کہتا ہے بی بیوی کچھ اور کہتی ہے بات بیوی بی کی مان لی جائے تو گھر میں تو مصیبت بن گئی خامد کو کوسنے دیں گی اس کے بہنیں بھی اس کے بھائی بھی اس کی ماں بھی کہے گی باپ بھی یہ بیوی بی کے پیچھے لگ گئے لیکن اگر بیوی بی خامد کے پیچھے لگ جائے تو یہ بیوی بی کے لیے حسن ہے مرد کا بیوی بی کی اطاعت کرنا یہ <tom> مرد کے لیے حسن نہیں ہے لیکن بیوی کا مرد کے پیچھے لگ جانا اور اس کی بات کو مان لینا یہ جو ہے وہ حسن ہے بیوی کے لیے اور یہ اس کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے تو مرد حاکم بنایا گیا ہے لیکن حاکم کا یہ مطلب بھی مرد نہ سمجھے کہ وہ جب چاہے عورت کو مارنا شروع کر دے اس کو غلام سمجھے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے بلکہ عورت کو برابر مشاورت میں شریک رکھے جس طرح مرد عورت پہ ناراض ہو جاتا ہے عورت کو بھی حق ہے کہ وہ مرد پہ ناراض ہو جائے کسی معاملے میں اور جس طرح عورت مرد کو مناتی ہے مرد بھی اپنی بیوی کو منا سکتا ہے راضی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ گھر میں ہو سکتی ہے بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ جب تم ناراض ہوتے ہو مجھے پتا چل جاتا ہے عرض کی حضور, کی حضور کیسے فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو اس وقت کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی تو کہتی ہو ورب محمد مجھے محمد کے رب کی قسم اور جب تم ناراض ہوتی ہو اور کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب تم ناراض ہو اور اب تم راضی ہو, راض ہو تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو کہا ما احجرو الا اسمک حضور میں صرف اپ کا نام ہی ہوں دل میں تو اپ ہی ہوتے ہیں دل میں تو آپ ہی کے ڈیرے ہیں اور آپ ہی کے بسرے تو یہ اسلام نے ہمیں کیسا روشن راستہ دیا اور حضور کی سیرت اور حضور کا عمل ہمارے سامنے تو میاں بیوی بی کے اندر باہم شکر رنجی ہو سکتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک فریق ناراض ہو گیا تو دوسرا راضی کر لے دوسرا ناراض ہو گیا تو پہلا راضی کر لے کس قدر گھر میں حسن آ جائے گا جب گھر حسین ہوگا تو سارا معاشرہ حسین ہو جائے گا لیکن اگر یہ جو بنیادی اکائی ہے اس میں حسن نہ ہوا تو باقی حسن کیسے ہو سکتا ہے تو حاکم ہے مرد اور جس طرح اور عورت کے کچھ حقوق ہیں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَا اللہ بیس نے فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جب کہ گھر میں ہو نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامن سے پوچھ کے رکھے گی خامد کی اجازت اور عزم کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی کیونکہ خامت کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے اس لیے اگر خامت راضی نہیں آئے تو روزہ نہ رکھے راضی ہے تو رکھ لے اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے عزت نہ دے اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا کہ وہ خام کے بستر کو روندنے نہ دے یعنی خاون جس بستر پہ بیٹھتا ہے سوتا ہے آرام کرتا ہے اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کامل ہمارے سامنے ہے یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے کچھ عرصہ وہاں گزرا ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامت کا چہرہ بدل گیا تو سخت پریشان ہو صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامت عیسائی ہو گیا کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی نے الگ ہو گئی کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا اب وہاں پردیش میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی تو سخت پریشان تھی آقا کریم علیہ السلام نے حبشا کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا کو پیغام نکاح بیجا نجاشی نے ایک لونڈی بیجی کے جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتی اب حضرت میں حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سننی کہتی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے کہتی ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا وہ مدینہ تشریف لے آئے ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا تو ابو سفیان کہنے لگا رملا تمہیں کیا ہو گیا یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو تو حضرت حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرق بیٹھے تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی تو یہ حق ہے خامت کا بیوی کے اوپر کے خامن کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھنے دے اللہ کے محبوب السلام نے فرمایا ایو ما ماتت رادن دخلت الجنہ وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامن اس پہ راضی تھا فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ چار شخص ایسے ہیں کہ جن کو جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے ذرائع آمدنی تھوڑے تھے لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لکما بھی نہیں جانے دیا تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی گناوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے اور چوتھی وہ خاتون کے جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامت اس پہ راضی تھا فرمایا ان چاروں کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو عورت کی جنت مرد ہے اگر وہ مرد کو راضی کر دے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے اور اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دو زخم دیکھا ہے عرض کی حضور کس وجہ سے فرمایا ایک تو کسرت سے لانت کرنے والی ہوتی اور دوسرا کامن کی ناشکری کرنے والی ہوتی یہ دو بدخلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں ورنہ عورت جو اپنے خامت اور شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے دو بول بولے کہ میں وفا کی حد کر دی تو وہ بزرگ کہتے جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی اگر بندہ اپنے رب سے حد کر رہی ہوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے اب عورت دکھ بھی سہتی ہے تکلیفیں بھی سہتی ہے لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی بدلتی نہیں ہے اس کی آرزو یہ ہوتی, ہوتی, ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی سفید لباس لے دی کر نکلو اس گھر سے یہ اس کی, کی آرزو ہوتی دی دی ہے اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے تو عورت اگر اپنے خامن کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے لیکن اگر اپنے خامن کو ناراض کر دیتی دی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے اللہ اکبر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی اور آقا کریم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو کی اس کے بعد حضور اسلام کا وصال ہو گیا اس کے بعد کوئی وصیت نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکلی ہو فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں ایک السلات اصلاط نماز, نماز نماز یعنی نماز کو نہ چھوڑنا اور دوسری وسیعت یہ تھی کہ میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ایک غلام اور دوسری تمہاری بیویاں ان دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان پہ ظلم نہ کرنا ان انہوں نے بھاگ تو جانا نہیں ہے گھر سے نکل تو جانا نہیں ہے تو ان پہ ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گے تو آکریم علیہ السلام نے فرمایا ان دو کمزوروں کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں بلکہ اس قدر حضور نے عورتوں کی نزاکت کا لحاظ رکھا ایک سفر پہ تھے ایک شخص اونٹوں کو ہانک رہا تھا اس کا نام تھا انجشا تو وہ جلدی جلدی اونٹوں کو نا ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائے تو آکا کریم نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ فرمایا یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نازک آبگینے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں عورتوں کو نازک آبگینے قرار دیا آج, آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں جو جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے بتاؤ یہ نازک آپ گینے سلامت رہ سکتے ہیں حضور نے تو فرمایا انجشا اپنے اونٹوں کی رفتار کو کم کرو کہیں یہ نازک آپ گینے نہ ٹوٹ جائیں اور پھر سنو حضور نے کیا فرمایا ہو سلاس لوگو تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں رنگ و نور سے سجی ہوئی یہ کائنات تمہیں مبارک ہو یہ میں کواقب کا نور یہ افلاق یہ زمین یہ لہ لہاتے ہوئے سبزے یہ کائنات کا حسن یہ کوسے قزا کی رنگینیاں یہ بہاروں کے رنگ یہ پربتوں کی کتاریں یہ مرغن غذائیں یہ انواع اقسام کے پھل زندگی کا سارا حسن یہ موسموں کا نور اور روشنی سب کچھ تمہیں مبارک ہو فرمایا مجھے تو صرف تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں یہ نہیں کہا میری دنیا سے کہا تمہاری دنیا سے بلکہ ایک کے لفظ حضور نے یوں فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے تمہاری دنیا کے ساتھ جس طرح کوئی مسافر گزر رہا ہو اور راستے میں درخت ہو اور وہ چند لمحوں کے لیے اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے تو کہا میں تو چند لمحوں کے لیے رکا ہوں اور رک کے ایک ایک لمحہ انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ بتا گئے ہیں چند لمحوں کے لیے وہ ٹھہرے ہیں جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج, آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے آج تک وہاں روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں تو سلاس مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہے جو سلاد ایک خوشبو دوسری منکوہا عورتیں اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے تو صاحبو میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں وسیعتیں کی عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خامند کے ساتھ اس نے سلوک کرو بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرے عورت کو یہ بھی عزت نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے اگر مرد پابند کرنا چاہے عورت کو ہمت نہیں کہ نکلے شریعت نے منع کیا بلکہ حضور نے اشاد فرما جب کوئی عورت مرد کی رضا اور عزم کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس عورت پہ لانتیں نازل کرتے ہیں اور پھر جب وہ گزرتی ہے جن راہوں سے انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر درخت ہر پتھر ہر شے جو راستے میں آتی ہے اس عورت پہ لانت بھیجتا ہے تو عورت کو مرد کے, کے بغیر گھر سے نکلنے سے روکا گیا اس کو کہا کہ ٹھہرائی رہنا تیری یہ وفاق کا تقاضا ہے اور دو دوسرے مرد کو حکم دیا گیا کہ تُو نے اس کا خیال رکھنا ہے جو خود کھائے اس کو کھلائے جو خود پہنے اس کو پہنائے اگر کوئی نوبت تکرار اور لڑائی کی آ جائے اس کے چہرے پہ نہیں مارنا بعض علماء نے کہا کہ اگر مارنا نا گزیر ہو جائے جس طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو پھر ان کو مار لو تو اس کی شرط لگائی کہ مار علم والی نہ ہو بلکہ اس سے ذہنی تکلیف کو جانا مقصود ہو اور بعض نے کہا کہ مسواق کی مقدار کی اندر روئی لے کر اس روئی کا ایک ڈنڈا بنایا جائے اور روئی اس کو ماری جائے اب بتاؤ روئی کے ڈنڈے مارنے سے۔ عورت, عورت کو کوئی تکلیف ہوگی یا سلحانہ پکڑ کے اس کو مارو گے تو کوئی تکلیف, تکلیف ہوگی تو مقصد, مقصد عورت, عورت کہ اوپر مرد نے اپنے غصے کو نکالنا ہے ورنہ یہ ایک ایسا نازت آپ ہے کہ اگر تم ڈنڈوں سے مارنے لگو گے تھڈوں سے مارو گے اور زبان سے گالیاں دے گے تو یہ مقدس رشتہ اور یہ نازت آپ گینہ ٹوٹ جائے گا اور گھر کا محول خراب ہو جائے گا وہی میاں بیوی کامیار زندگی گزارتے ہیں اور انہی کی اولادیں درست ہوتی ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھے محمد عربی کی سنت صیرت پہ عمل کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے گھر کو جنگ کے نقشے میں بدلا ہوا ہوتا ہے وقتی طور پہ وہ روب جھاڑ بھی لیں لیکن حسن اور نہیں ہوتا تو میں نے اس کے کے اندر یہ چند باتیں سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ جانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نے جس طرح اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس طرح ہمیں حضور کے نقوش پاکی برکتیں عطا فرمائے اور زندگی کا حسن ہمیں عطا فرما دے